ان مرکزی عنوانات کے تحت سب سے پہلے ہم دین کے مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت کس طرح دین سے دور ہو چکی ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے غیاب الحکمی بشر اللہ عن فتح بلاد دل مسلمانوں کے تمام ممالک سے شریعت کی حکمرانی کا ختم ہو جانا مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں شریعت حاکم نہیں دوسری بات ہے احتلال المقدسات الثلاثة في ملت الاسلام ملت اسلامیہ کے نزدیک مقدس تین مقامات پر کافروں کا قبضہ تیسری بات ہے فساد و عقیدت التوحید لدى معظم مغم المسلمین وانتشار البدع و السنة اکثر مسلمانوں کا عقیدہ توحید کا کمزور ہو جانا اور ان میں بدعاتوں کا پھیل جانا اور سنتوں کا کم ہو جانا چوتھی بات انتشار الفسوق و الحسان بالمنکرات فسق بال منقرات نافرمانی اور گناہوں کا پھیل جانا اور منقرات کا کھلم کھلا ارتقاب ان چار باتوں کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے غربت اہل الحق کے حق پرستوں کا اجنبی ہو جانا تو آج ہمارا درس انشاءاللہ اللہ پہلی بات پر ہوگا امت مسلمہ آج اپنے دین کی اہم بنیادوں کو کھو چکی ہے اور اس کی مثالیں آپ کو مسلمانوں کی دینی زندگی کی خرابی میں اور اکثر مسلمانوں کے اندر جو بیراہ روی ہے اس وقت اس میں آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں نظر آئیں گی مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے مسلمانوں کے مقدس مقامات ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں مسلمانوں کے ہاں جن باتوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے اس سے مسلمان ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان میں سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی کی شریعت پر عمل اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ چنانچہ سب سے پہلے ہم اس نقطے پر بات کریں گے کہ آج مسلمانوں کے تمام ممالک سے شرعی نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اکیس ہزار ایک سو انتالیسوی حدیث ہے لتن قدم کہ اسلام کے حلقے یہ ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے فکل نمن تقدت اروتن تشبت نا سب تلیحا اور جب بھی کوئی ایک حلقہ ٹوٹ جائے گا لوگ اس کے بعد والے حلقے کو پکڑ لیں گے فولہ ہن نقد الحکم و سب سے پہلے ٹوٹنے والا حلقہ یہ اسلامی حاکمیت ہے اور سب سے اخیر میں ٹوٹنے والا حلقہ یہ نماز کا مسئلہ ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک زنجیر سے تشویح دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس زنجیر کے جو کڑے ہیں یہ ایک ایک کر کے بکھر جائیں گے اور جب ان کڑوں میں سے کوئی ایک کڑا ٹوٹ جائے گا تو لوگ اس کے بعد والے کو پکڑ لیں گے ان کڑوں کے بکھرنے اور ٹوٹنے کا طریقہ کیا ہوگا ترتیب کیا ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلے شریعت کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا شریعت کی حاکمیت نہیں ہوگی اور سب سے اخیر میں ٹوٹنے والی جو کڑی ہے اس زنجیر کی وہ نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی فرمائی وہ روز روشن کی طرح بالکل سب کے سامنے آ گئی اور شریعت کے نفاذ کا جو مسئلہ ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مکمل ختم ہو گئی نفاذ شریعت مکمل طور پر دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے پیغمبر علیہ صلاح وسلام کی وفات کے بعد تیس سال تک جو خلافت راشدہ تھی وہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ان کے مبارک راستے پر تھی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی اور ان کے ہاتھوں میں آ کر یہ خلافت وراثتی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی عباسی خلافت قائم ہوئی ان کے بعد ان کے زمانے ہی میں سلطنتیں قائم ہو گئیں چونکہ محلاتی سازشیں اپنے عروج پر تھی اس لیے خلافت مضبوط اور مستحکم نہیں تھی اور جب مرکز مستحکم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خلافت جو ہے سلطنتوں میں بٹ جائے گی تو خلافت سلطنتوں میں اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں بدل گئی آخر تیسری صدی ہجری میں ان کی خلافت اتنی کمزور ہوئی کہ جا بجا مختلف عمارتیں سلطنتیں اور بادشاہتیں قائم ہو گئیں جو کہ اکثر ظلم اور جبر کی بنیاد پر قائم تھی ہاں معیار میں فرق تھا بعض جگہ ظلم زیادہ بعض میں کم بعض میں اچھائی زیادہ بعض میں کم یہ باتیں ہوتی ہیں وہ تحولت الخلا فتوش ان فشعی ان علا رمز ان شکلین اق فرامن اور بتدریج خلافت ایک نظام حکومت اور نظام سلطنت کی بجائے ایک علامت میں بدل گئی برائے نام خلافت تھی بادشاہوں کی خواہشات اور درباری ملاوں کی منافقت کے نتیجے میں آہستہ آہستہ حکمران شریعت سے دور ہوتے گئے اور عام مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی خرابی آتی گئی حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ تاتاروں نے عالم اسلام کے مشرقی جانب پر حملہ کر دیا اور خلافت کے مرکز کو نشانہ بنایا اس وقت رومی اور یورپی عیسائی ممالک نے بھی مل کر مسلمانوں کے ممالک پر حملے شروع کر دیے اور مملکت شام کے ساحلوں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے عیسائی ممالک قبضہ کر کے مسلمانوں سے بنا لیے حتیٰ کہ چھ سو چھپن ہجری میں تتاریوں کے ہاتھوں چنگیز خان کی اولاد کے ہاتھوں خلافت ختم ہو گئی اور عباسی خلافت کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے کبھی یہاں کبھی وہاں مختلف بادشاہوں کے نام سے خلافت کا نام رہا اور خلافت جو ہے ایک ظالم اور جابر تسلط میں بدل گئی لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رہنی چاہیے چاہے ظلم و جبر جتنا بھی ہوا ہو ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں چاہے جتنی بھی بے راہ روی ہوئی ہو لیکن ان کا قانون ان کا کنسٹیوشن ان کا آئین شریعت اسلامیہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ولاکن ماں بقا مبد الحکم بشری کا مقدم تلکل ممالک بشكل انعام یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے ان کے اندر انسانی خرابیاں پیدا ہوئی بشری فساد ان کے اندر پیدا ہوا لیکن شریعت اسلامیہ کو بطور قانون انہوں نے تھامے رکھا اور اسی کی خاطر وہ لڑتے بھی تھے اسی کی خاطر جہاد بھی کرتے تھے اور شریعت کی خاطر وہ قربانیاں بھی دیتے تھے اور بہت کچھ تھا نظام میں خرابی آئی ہے لیکن بطور قانون بطور دستور انہوں نے شریعت کو نہیں چھوڑا پھر دوبارہ ایک انقلابی حالت پیدا ہوئی اور عثمانی حکومت قائم ہوئی جس کی طرف خلافت بھی منتقل ہو گئی اب عثمانی خلافہ نے ایک لمبی مدت تک دوبارہ سے اسلامی حیبت اور اسلام کی شان و شوکت کو قائم کیا اور برقرار رکھا حتیٰ کہ وہ یورپ کے دل و دماغ تک پہنچ گئے آدھا فرانس انہوں نے فتح کیا مخدونیا البانیا بوزنیا یہ علاقے انہوں نے فتح کیے آج جو آپ کو یورپ میں مسلمان نظر آتے ہیں یہ عثمانی خلافہ کا کارنامہ ہے لیکن زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں آنی شروع ہو گئیں لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ ان کی جو خلافتیں یہ پانچ پانچ چھ چھ سو سال تک قائم تھی اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی فصول میں آئے گی عثمانی خلافت میں ایک جو بہت بڑی مصیبت مسلمان امت پر آئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے خود ساختہ قانون کا نفاذ آئین نامی جو مخلوق اس زمانے میں آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں سب سے پہلے عثمانی خلافت میں اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک بار خود ساختہ قوانین کی اجرا کی کوشش کی گئی ہے عالم اسلام میں لیکن وہ کام تتاریوں کے ہاتھوں ہوا اور چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان نے کوشش کی تھی کہ وہ عالم اسلام پر ایک خود ساختہ قانون جس کا نام یاسک ہے یاسخ کے معنی ترکی زبان میں یاسش یعنی ساختگی ہے بنا بنایا ایک قانون تھا ان کا اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اسے نافذ نہیں کر سکے تھے اس زمانے میں علماء کرام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے جو شاگرد ہیں امام ابن کثیر امام ابن قیم رحم اللہ ان سب نے زبردست انداز میں اس قانون کی مخالفت کی اور اس قانون کو برضہ و رغبت قبول کرنے والوں کو انہوں نے کافر اور مرتد قرار دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ غیروں کی طرف سے تھا اب عثمانی خلافت میں اپنوں کی طرف سے یہ کام شروع ہوا اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی اس طرح شروع ہوئی کہ یورپی ملکوں کی طرف سے ان پر حملے شروع ہو گئے اور یہودیوں نے فلسطین میں زمین کے حصول کے لیے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں حتیٰ کہ عثمانی خلافت انیس سو چوبیس میں ختم ہو گئی اور عثمانی خلافت نے انیس سو چوبیس میں آخری سانس لیے یہ مختصر سی تاریخ ہے خلافت کی اس کے بعد میرے بھائیوں چھوٹے موٹے جو ممالک تھے مسلمان ممالک وہ بھی آہستہ آہستہ سلیبیوں کے یورپیوں کے استعماری حملوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے یہ سلیبی استعمار جن کی سربراہی برطانیہ فرانس روس وغیرہ کر رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کے ممالک کو تباہ و برباد کیا طاقت و تاراج کیا اور سب سے بڑی جو مصیبت انہوں نے ہمارے مسلمان ملکوں میں لائی وہ کیا تھی ہمارے مسلمان ملکوں کی سرزمینوں کو قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے نظریات پر بھی قبضہ کیا اور سیکولرزم کے فتنے کو انہوں نے مسلمان ممالک میں شروع کروا دیا جس سے یہ جس کو تعلیم یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے یعنی تجہیل یافتہ طبقہ جسے جاہل بنایا گیا ہے یہ تعلیم یافتہ طبقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور ان کے پھر بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بن گئی بڑے بڑے شخصیات ان کے بن گئے اور بڑے بڑے شاہی خاندان اس نظریات والے بن گئے استعمار نے ان کی تربیت کی اور پھر بعد میں مستقل حکومتوں کے نام سے حکومتیں ان ایجنٹوں کے حوالے کر دی گئیں اور وہ لوگ چلے گئے اور وہ پھر دور بیٹھ کر ان ایجنٹوں اور ان نوکروں کو ریموٹ کنٹرول سے آج تک قابو کرتے آئے ہیں اللہ کی شریعت مکمل ختم کر دی گئی اور مسلمان حکمران کفار کی غلامی میں چلے گئے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی زنجیر اسلام کی کڑیوں کے ٹوٹنے کی فرمائی تھی وہ سب کے سامنے آ گئی اور آج ہم چودہ سو سجری میں موجود ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری سرزمین اسلام اور پوری دنیا میں کہیں بھی شریعت کا نفاذ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دین کو دوبارہ سے نافذ کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین